بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللّہمنی رشتی من شر آئزنی منشرفسی یارب صلی وسلم دا امن ابدا الحبیب قخیر الخل یہ کتاب ہے التباحات المفیدہ اور موضوع اس کا ہے علم کلام علم کلام وہ علم ہے جو عقیدے سے بحث کرتا یعنی اسلامی عقیدے کے بارے میں لوگوں کو جو شبہات پیش آئے اور خاص طور پر جب کچھ فرقے جو اپنی نسبت اور تعلق اسلام کے ساتھ جوڑتے تھے اور وہ فلسفے کو استعمال کر کے اسلامی عقائد کے اندر مختلف قسم کے شکوق اور شبہات پیدا کرتے تھے تو متقلم نے ان حرقوں کے جو شبہات کے جوابات دیے اسلامی عقائد کے حوالے سے اور اس سے جو علم تیار ہوا تو اس کا نام علم کلام ہو گیا اس کا نام علم کلام کیوں ہوا اس کی مختلف وجوہ تسمیہ شرعقائد کے شروع میں موجود ہے ایک تو ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو اس کا عنوان لگاتے تھے الکلام وفی کزا الکلام وفی کزا اس لیے پورے علم کا نام ہو گیا علم الکلام یا اس علم کے اندر ایک مارکت الرا مسئلہ پیدا ہوا وہ ہے کلام اللہ کا اور جس میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مشکلات سے گزرے وہ اس مسئلے کے اندر چونکہ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ کے اندر ایک جز اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ جز والا نام پورے کل پر پڑ جاتا ہے یہاں بھی ایسے ہی ہو گیا تو اس کا نام ہو گیا علم الکلام تو علم الکلام جو علم ہے اس میں اسلامی عقیدے کی بات ہوگی اور اسلامی عقیدے کے حوالے سے جو سوال جواب شکوک شبہات ہوں گے ان کے جوابات اس اس کتاب کے شروع میں حضرتانوی رحمہ اللہ نے وجہ تعلیف بیان کیا ہے کہ یہ رسالہ لکھنے کا سبب کیا بنا ویسے ہر مصنف کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا سبب بنا کیا باعث بنا کہ آپ نے کتاب لکھی اور نمبر دو اس فن میں آپ نے لکھی کیوں اور اگر وہ کسی کتاب کی شرح کر رہے ہیں تو ایک تیسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ اس فن کے اندر اور بھی کتابیں متن کے درجے میں تھی آپ نے یہ والے متن کا انتخاب کیوں کیا تو ہر مصنف اپنے اس خطبے کے بعد اماواد کے بعد بات ان باتوں کا جواب دیتا ہے <تصفح> حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے ویسے ہم اس کی پوری عبارت پڑھیں یا صرف میں خلاصہ بیان کر دوں آپ لوگ اس کو دیکھ لیا کریں گے نا میں خلاصہ بیان کر دیا کروں ٹھیک ہے حضرت ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کچھ اندرونی طور پر کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئی اور وہ کمزوریاں عقائد سے متعلق تھی اور اس کا نتیجہ عمل میں نکلا کیونکہ قانون ہے عقیدے کا نتیجہ عمل میں نکلے کیونکہ عمل کے مثال ہوتی ہے جیسے پھل اور عقیدے کی مثال جیسے تخم اور بیج جیسا بیج ہوگا ویسا درخت نکلے گا ویسا پھل نکلے گا اگر کسی چیز کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے لیے عمل آسان ہوئی. اگر کسی چیز بات کے بارے میں آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے عمل بھی آسان نہیں ہوتا یہ طے شدہ بات ہے تو تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ جو اندر دین کے حوالے سے خرابیاں پیدا ہوئی عقائد کی اور ان عقائد کا اثر ہو گیا ان کے عمل پر اگر ہم اپنے سلف کے اندر پیچھے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی زندگیوں میں لازم کے درجے میں تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں لوگوں ان کی پرواہی میں تو یہ فرق کہاں سے ہے یہ فرق یہاں سے ہے کہ ان کے یقین کچھ اور تھا آج کے لوگوں یقین کچھ اور ہے تو عقیدے کا اثر ہو گیا عمل پر اچھا بہت سے لوگ جب مسلمانوں کے اس عمل کی کمزوری اور خرابی کو دیکھتے تھے تو ان کی زبانوں پر ایک جملہ آتا تھا کہ ایک جدید علم کلام مدون ہونا چاہیے جس میں آج کے لوگوں کے ذہنوں میں چلنے والے شبہات کا جواب ہو جائے کیوں جب ان کے شبہات ختم ہو جائیں گے تو ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا اور جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا تو عمل ٹھیک, ٹھیک ہو جائے گا تو اکثر اس بات کی ضرورت کو لوگ بیان کرتے تھے کہ جدید علم کلام ہونا چاہیے حضرت تانوی رحمہ اللہ چونکہ حکیم ہے اور حکیم کا کام ہوتا ہے تشخیص اور پھر علاج اس لیے آپ دیکھتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ میں یہ ہوتی یعنی وہ کوئی بیماری اس کی تشخیص کریں گے سبب میں جائیں گے جو نظر آتا ہے یہ ہوتا نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے ہر جگہ یہ اصولی نتیجہ نظر آتا ہے سبب نظر نہیں آتا علاج آپ کریں گے تو نتیجے کا نہیں کریں گے آپ سبب کا کریں گے یہ قانون تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ بولا گیا جدید علم کلام مدون ہونا چاہیے اول تو اس جملے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں فرماتے ہیں کہ اس جملے کے دو رخ ہیں اگر ایک طرف آپ دیکھتے ہیں تو جملہ غلط اور دوسری جانب سے آپ دیکھتے ہیں تو جملہ ٹھیک ہے اس لیے فوراً کسی بات کے بارے میں رائے قائم کرنا اور اس کو ٹھیک یا غلط کہہ دینا صحیح نہیں لوگ اکثر علماء کے بارے میں شبہ کرتے ہیں نا کہ جو بھی نئی چیز آتی ہے کہہ دیتے ہیں صحیح نہیں ہے پھر بعد میں استعمال کرنا شروع کرتے ہے نا حالانکہ یہ تو کوئی کمزوری تو نہیں ہے جب کوئی میں ایک نئی چیز کو جانتا نہیں ہوں تو کیسے اس کو میں لے لوں اتنا حق تو ہر کسی کو ہے نا کہ اس کو معلوم کرے جب اطمینان ہو جائے تو ٹھیک ہے اطمینان نہیں ہے تو نہیں تو حضرتانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جدید علم کلام مدون ہونا چاہیے کیوں وجہ یہ ہے کہ جدید تحقیقات ہو چکی ہیں ان جدید تحقیقات کے نتیجے میں جدید علم کلام ہونا چاہیے حضرتانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل اور نتیجہ دونوں متکلم تھی جدید تحقیقات ہو چکی یہ جملہ بھی قابل غور ہے اور اس کے نتیجے میں جدید علم کلام ہونا چاہیے یہ بھی قابل غور ہے حضرت تفقع کتنی بڑی چیز ہے یعنی ہر چیز کو کتنے غور سے دیکھ رہے جدید تحقیقات کا کیا مطلب ہے تحقیق کا کیا مطلب ہے تحقیقات جمع تحقیق کی اور تحقیق کا مطلب ہوتا ہے دعوی کو دلیل سے ثابت کرنا اور تحقیق نکلا ہے حق سے اور حق معنی کسی چیز کا واقع اور نفس العمر کے مطابق ہونا اگر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ آپ حضرات عصر کے بعد بیٹھے اور آپ لوگوں نے ایک سبق پڑھا کہ واقعے کے مطابق تو اس کو صدق بھی کہیں گے اور حق بھی کہیں گے صدق اور حق کا فرق بیان کیا گیا کہ اگر نسبت کلام سے واقع کی طرف لیا تو سدق ہو گیا اور واقعے سے کلام کی طرف لیا جائے تو حق ہو جائے لیکن دونوں کے اندر نفس الامر کے ساتھ تو مطابقت ضروری ہے اگر کوئی بات واقع اور نفس العمر کے مطابق نہیں ہے تو اس کو حق کہنا پھر اس کی اس کو تحقیق کہنا یہ صحیح نہیں اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ جدید تحقیقات ہو گئی سائنس کی کیا وہ اس تحقیق کے درجے تک پہنچیے بات یا ایک تخیل کے درجے میں ہے توہم کے درجے میں ہے زن کے درجے میں تحقیق تو جب کوئی بات یقین تک پہنچے گی تب کہا جاتا ہے تو اول تو یہ جتنے تحقیقات ہیں ان کو ذنیات کہا جا سکتا ہے بہت جگہوں میں تخیلات ہیں بہت جگہوں میں توہمات ہیں اس لیے یہ دلیل میں قابل اصلاح گیا جدید تحقیقات ہو چکی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جدید ہیں بھی نہیں اس میں بہت سی باتیں متقدیمین کی کتابوں میں موجود ہیں تو یہ تو پرانی باتیں جدید ہوئی بھی نہیں ان کا تحقیق ہونا بھی قابل اصلاح ان کا جدید ہونا بھی قابل اصلاح ایک تو ہو گئی بات یہ اچھا اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ, کہ جدید ان میں کلام ہونا چاہیے اس جملے کا کیا مطلب جدید علم کلام یہ مطلب کہ پرانا علم کلام ان شکوک و شبہات کے جواب میں ناکافی ہے اگر یہ مطلب ہے تو جدید علم کلام ہونا چاہیے جملہ صحیح نہیں ٹھیک ہوگی اسی طرح جدید علم کلام کو مدون کرنے کا یہ مطلب بازی لوگوں کے ذہنوں میں کہ چونکہ جدید تحقیقات ہیں تو جو پرانے عقائد ہیں پرانے اعمال ہیں چاہیے کہ ان کو ان کے مطابق تبدیل کر دی جائے اگر جدید ان میں کلام و دون کرنے کا یہ مطلب ہے تو یہ جملہ پھر غلط ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے اب تک حضرت تھانوی رحم اللہ جملے کی اصلاح کر رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کا بڑا دین چل رہا ہے کرائے کو ہم نہیں لیں گے اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تعامل بہت بڑی دلیل ہے یعنی اگر آپ صرف کتابوں میں دیکھتے ہیں اور تعامل کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ ایک دن کو اور کریں گے دوسرے دن کو اور کریں گے تماشا بن جائے گا تعامل کو دیکھنا پڑے گا اس لیے ایک بات بھی ہے کہ ایک سوال ہوا تھا مفت رشی سے یاسن فتح کے اندر وہ سوال موجود ہے کہ ایک امام صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو سید بتاتے ہیں لیکن ان کے پاس شجرا کوئی نہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ سیزوں والا سلوک کریں جو, جو احکامات ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس شجرا نہیں تو حضرت اس کا جواب دیا ہے کہ شجرے کی کیا ضرورت ہے ہر زمانے کے اندر خاندان کا اتنا بڑا حصہ اپنے آپ کو کسی ایک خاندان سے جوڑتا ہے تو تواتر ہو گئے. اس کے مقابلے میں لکھے ہوئے کہ کیا امید میں خاندانی طور پر حضرت عباسی ہوں نا اور ہمارے خاندان کا کافی بڑا حصہ مدینہ منورہ میں بات تھا تو میں ایک دفعہ گیا تو وہ حضرات کہنے لگے مجھے کہ ہم لوگوں کا شجرا آپ کو معلوم ہے تو میں نے کہا شجرے کی تو ضرورت نہیں اور کیوں میں نے کہا خاندان کا اتنا بڑا حصہ ہر زمانے میں اپنے آپ کو عباسی کہتے تو اتنا تواتر آپ لوگوں کے لیے دلیل نہیں آپ لکھے ہوئے کو دلیل مانتے اور یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں موجود ہے کہ عدنان تک آپ علیہ السلام کی نصب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آگے کزبن نصابون عدنان سے آگے جو آپ علیہ السلام کا نصب نامہ بیان گیا وہ یقینی تو نہیں لیکن باوجود اس کے آپ علیہ السلام کا اسماعیلی نصب سے ہونا قطعی ہے یعنی شجرا نہیں تو تعامل بہت بڑی ہے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے یہ جملہ اور اس جملے کی دلیل ہے کہ جدید تحقیقات ہو گئی تو جدید علم کلام ہونا چاہیے اس جملے کے یہ پورا یہ مطلب جدید تحقیقات ہو گئی یعنی یہ تحقیقات پہلے نہیں تھی اب ہو گئی اور یہ تحقیقات تحقیقات کے درجے میں ہیں دو باتیں اور جدید علم کلام ہونا چاہیے ان دو باتوں کے نتیجے میں اس لیے کہ پرانا کافی نہیں ہے جدید علم کلام ہونا چاہیے یہ مطلب ہے کہ اب وہ پرانے عقائد و عمل کو آج کی تحقیقات کے ساتھ مطابق بنا دیا جائے اگر اس ساری گفتگو کا مطلب یہ والا ہو تو یہ دلیل بھی غلط ہے اور اس دلیل پر مبنی دعویٰ بھی غلط ہے ہاں ایک رخ اس کا ایسا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتے وہ کیا جدید علم کلام ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر وہ شبہات جو کسی زمانے میں تھے لیکن آپ لوگوں کی زبانوں سے وہ مٹ گئے تھے لیکن آپ پھر وہ تازہ ہو رہے ہیں یا کچھ ایسے شبہات ہیں کہ جن کی تعبیرات اور عنوان ان کا تبدیل ہو اگر آپ پچھلی کتابوں میں دیکھیں گے تو جو آدمی جانتا ہوگا پہلے کو اور آج کو تو جو سمجھ لے گا کہ یہ وہی بات ہے لیکن اس انداز میں لیکن نیا آدمی نہیں سمجھے گا کہ اس کی تعبیر الگ ہے اس کا عنوان الگ ہے اگر اس اعتبار سے یا بعض ایسے شبہات ہیں کہ ان کی بنیادیں بھی واقعی نہیں مبانی ان کی نہیں ہے اس اعتبار سے اگر کہا جاتا ہے کہ جدید علم میں کلام ہونا چاہیے تو اب یہ بات ہو سکتی یعنی چونکہ تعویر نہیں ہو گئی تو جواب بھی نئی تعویر میں ہونا چاہیے سوال کا عنوان تبدیل ہو گیا تو جواب بھی اس عنوان میں لایا جا شبہ نئے عنوان سے آ گیا تو جواب کو بھی نئے عنوان سے لایا جا جواب اگرچہ موجود ہے پہلی کتابوں میں لیکن آج کے لوگ اس تعویر کو نہیں سمجھتے ورنہ جواب موجود ہے لیکن وہ والی تعبیر کو سمجھتے نہیں تو اب آج کی تعبیر کے مطابق اس کو لایا جائے اگر جدید علم کلام مدون کرنے کا یہ مطلب کہ اس کی تعبیر عنوان کو آج کے مذاق اور ذوق کے مطابق لایا جائے تو پھر یہ جملہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہو گئی اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کا کیا طریقہ تھا یعنی بات تو ہو گئی کہ ہونا چاہیے اور جو ہماری نئی نسل ہے خاص طور پر نئے مسلمان ان ان کے ذہنوں میں جو شکوکار ہیں تو اس کا اس کا علاج یعنی اس اعتبار سے کہ اس کے تعبیرات اور عنوانات نے تو جواب اسی عنوان سے یہ حکم ہونا چاہیے اس اعتبار سے جملہ ٹھیک ہو گیا لیکن اب کیا کیسے جا تو حضرت ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو طریقے ایک ہے متول اور ایک ہے مختصر ایک لمبا اور ایک مختصر لمبا طریقہ تو یہ تھا کہ پچھلی کتابوں کو سب ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے لا جائے وہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو دیکھو تو پرانے میں موجود ہے سب کچھ معتضل کے جو عقل پر مبنی باتیں تھیں وہ وہی باتیں چل رہی تو جب لوگ پڑھیں گے اسی پرانے کو تو ان کو مل جائے گا کہیں پر تو اگر اسی پرانے مواد کا ترجمہ کر دیا جاتا لوگوں کے سامنے یہ ایک تفصیلی طریقہ تھا اس کے مقابلے میں ایک مختصر طریقہ تھا مختصر طریقہ یہ تھا کہ آج کے زمانے میں جو شکوک و شبہات یا لکھے ہوئے ہیں یا لوگوں کی زبان پر چل رہے وہ والے شبہات جمع کی توحید کے حوالے سے رسالت کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے سنت کے حوالے سے اجماع کے حوالے سے قیاس کے حوالے سے جیسے جیسے مانتے مادے کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے یہ سب شکوک کو شبات جمع کیے جائیں اور پھر ایک ایک کر کے جواب دیا جائے ظاہر وہ پہلا والا طریقہ تو اتنا شاید مفید نہ ہوتا یہ دوسرا والا نسبتاً پھر لوگوں کے لیے اس میں فائدہ تھا لیکن اس میں پھر اکیلے آدمی کا کام نہیں تھا حضرت حضرت رحم اللہ فرماتے ہیں، اس میں پھر ضرورت تھی کہ میرے ساتھ ایک جماعت ہوتی جو ان شکو و شبات کو جمع کرتے اور پھر ان کا جواب دیا جاتا یہ دوسرے پر نسبتاً اطمینان ہوتا تھا کہ شگوگو کو شباعت کیے جائیں اور پھر ان کے جوابات پیش جائیں فرماتے ہیں اسی سوچ میں تھا کہ ایک واقعہ پیش ہے واقعہ یہ پیش آیا کہ مجھے بنگال کا سفر پیش ہے بنگال ہندوستان میں نا بنگلہ دیشی والا بنگال الگ ہندوستان میں بنگال تو بنگال کا سفر جب مجھے پیش آیا تو مجھے علی گڑھ میں رکنا پڑا کیونکہ میرے بھائی وہاں پر تھے جب مجھے اپنے بھائی کے پاس رہنا پڑا تو علی گڑھ کے طلباء کو خبر ہو گئی تو وہ آئے اور اس وقت جو وہاں کے سیکریٹری تھے ان سے انہوں نے درخواست کی وقار اس کا نام انہوں نے لکھا یہاں پر کیا نام لکھا وقار العمر ان کو انہوں نے اطلاع کی اور اس میں لکھا جب نہیں کہ سفارش واز کی درخواست بھی کی گئی اچھا رات کو نواب صاحب کا رخا اسی مضمون کا پہنچا اور صبح خود بھی آ گئے اور اپنے ہمراہ لے گئے جمعہ کا دن تھا جمعے کی نماز وہاں پڑی پھر اس کے بعد جمعے سے عصر تک ایک بیان ہوا حضرت رحم اللہ فرماتے ہیں کہ طلبہ کی جو حیات تھی اور جس انداز میں بیٹھ کے سن رہے تھے مجھے معلوم ہوا کہ ان میں طلب ہے. یہ کچھ سمجھنا چاہتے اور مجھے معلوم ہوا کہ ان طلبا میں انصاف بھی ہے پھر ان طلبا نے آئندہ بھی درخواست کی کہ یہ سلسلہ چلنا چاہیے اور میں نے اس کو ایک دینی خدمت سمجھ کر کے قبول بھی کر لی اب کیا ہوا کہ اس وقت یہ یہ تجویز ذہن میں آئی کہ جتنے شکوک اور شبہات اس وقت یا میں نے پڑھے ہیں یا سنے ہیں اب اس کی جماعت بیٹھے اور ان سب شکوک و شبہات کو تفصیلا جمع کرے پھر ایک ایک کر کے جواب دی جائے اس کے لیے بھی تو وقت چاہیے انتظار کرنا پڑے اس لیے جتنے شکوک و شبہات کم از کم یا نظر سے گزرے یا کان سے سنیں وہ والے شکوک و شبات کا جواب دیے بعد میں اگر وہ والا کام بھی ہو گیا کہ وہ شکوق و شبات کسی نے جمع کر لیتے ہو تو اس کا دوسرا حصہ بنا دیا جائے جا اور پھر جو یہ, یہ جو مختصر جتنے اس وقت یا مجھے میں نے پڑے ہیں یا یہ ہے کہ سنیں ان کے جوابات دے دیے اصول کے ساتھ تقریر کے انداز میں ہو جائے بعد میں اس کی تحریر ہو جائے یا پہلے تحریر بعد میں تقریر ہو جائے وہ جیسے بھی ہو جائے تو ابھی وہ مختصر سے پہلے یہ والا تل. یہ تقوینی طور پر اس کا ماحول بن گیا اور وہ کام تیار ہو گیا تو حضرتنوی رحمہ اللہ نے وہ والے شبہات پر جمع کیے ہیں اور اس سے یہ کتاب بنی جو خود ان کے سنے ہوئے یا پڑھے ہوئے تھے وہاں سے کتاب انتباہ یوں فی ان اشتباحات اور پھر اس میں لکھا ہے کہ اگر یہ رسالہ سبقا سبقا پڑھانے والا کوئی مل جائے تو اس کا نفع اور بھی عتم مرتب ہو جائے اور ہکتالہ کسی کو ہمت دے اور وہ ملحدین اور معترزین کی کتابوں کو جس میں اسلام پر سائنس یا قواعد مخترات تمدن کے تعارض کی بنا پر شروعات کیے گئے جمع کر کے مفصل ان کے جوابات بصورت ایک کتاب قلم بند کر دے تو ایسی کتاب علم کلام جدید کے مفہوم کا احق مزداف بنے یعنی اس کو علم کلام جدید کہنا زیادہ بالکل ٹھیک ہوگا اس کا ایک نمونہ رسالہ حمیدیہ ہے رسالہ حمیدیہ ہے فاضل ترابلیسی اور اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے سائنس و اسلام اگر وہ آپ کے پاس رہے سائنس اور اسلام ہاں سائنس و اور. اور اس کتاب کا ایک ایک شرع لکھی ہے وہ اس کے پیچھے ہے اس کا وہ اسلام اور اقلیت آہ. وہ بھی آپ لوگوں کے پاس رہے تو اچھا ہو جائے گا پھر زیادہ سمجھ میں جائے گا یہاں تک تو بیان ہو گیا کہ اس کی تعلیف کا سبب کیا بنا یعنی وجہ وجف کیا بنا اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے علی گڑھ میں طلبا کے سامنے کی یہ کر لیں یا بس ہے بس؟ کر لیں اچھا افتتاحی تقریر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کے اندر و طبیع سبیل امن انا بل کی آیت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی طباع کریں جو اللہ کی طرف لوٹا ہے اللہ کے راستے پر چلا ہے اور پھر اس میں بیان کیا ہے وہ اس کو لکھا ہے پھر کہ ویسے تو لمبا بیان لیکن اس کا خلاصہ ہی در ہے کہ آج میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنی صرف ایک بات بیان کرنی ہے جو ہم سب کے لیے قابل غور ہے کہ آج تک اتنے مواعض ہوئے ہیں بیانات ہوتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا نفس درجے میں کیوں نہیں نکلتا یہ بھی تو ایک بیماری ہے نا دوا آپ دے رہے ہیں، مریض کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا یہ بھی تو اور کی بات ہے تو حضرتانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس مرض کی تشخیص ہونی چاہیے اور اگر اس کی صحیح تشخیص ہو گئی تو آئندہ جو ہوں گے تو فائدہ ہوگا اب وہ یہ ہے کہ چند باتیں ایک بات یہ ہے کہ جو شبہات پیش آتے ہیں لوگوں کو یہ ہوتی ہیں اصل میں روحانی بیماری لیکن لوگ اس روحانی بیماری کو بیماری سمجھتے نہیں اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ایک جسمانی بیماری کے ساتھ کرتے الطن الرحم اللہ ان طلباء کو فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں آپ کو مرض لائق ہو جائے تو آپ کے کالج کے اندر جو طبیب ہے آپ اس کے پاس جائیں گے علاج کریں گے اگر وہاں سے آپ ٹھیک نہ ہو جائیں تو آپ نکل کے باہر جائیں گے کوئی اور ماہر تلاش کریں گے جو آپ کے علاج کرتے اور جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا آپ فکر مند رہیں گے ارے طانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایسا ہے اور آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور جب تک آپ کو وہ نہیں ہوتا تو آپ بیٹھتے نہیں تو یہ روحانی بیماریوں کے بارے میں آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا یعنی آپ نے یہ انتظار کیوں کیا کہ آپ کے پاس کوئی آئے گا بتائے گا آپ خود چل کے جاتے ہیں اور جب ایک جگہ سے آپ کو اطمینان نہیں ہوا تو آپ کہیں اور چلے جاتے لیکن یہ پہلے سے کیسے طے ہو گیا کہ اس کا جواب ہے ہی نہیں یہ طے ہو گیا پہلے سے اس کا جواب تو کوئی دے سکے گا نہیں تو شبح کو مان لیا یہ, یہ ہو گئی پہلی بیماری دوسری بات کیا ہو گئی کہ اپنے فہم اور اپنی رائے پر اعتماد زیادہ ہو لوگ کیا کہتے ہیں جو میں سمجھا وہ صحیح ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے سمجھا وہ صحیح ہے اس کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ آپ نے اپنے سمجھ کا دروازہ اور کھڑکی بند کر دی اقاج وہ ناخول دروازہ بند ہو گیا آپ کو کچھ بھی کہا جب آپ کا میں سمجھتا ہوں یہ دوسری بیماری ہو گئی اور تیسری بیماری یہ ہو گئی کوتا ہی کہ لوگوں میں اتباع کی عادت کم ہو لوگ اتباع نہیں کرتے اگر ان کو بتا بھی دیا جائے نا تو عمل نہیں کرتے اتبا نہیں کرتے اچھا اگر ان کو بتا دیا جائے کہ ایسا ہے تو, تو اس کے اتباع نہیں کریں گے اس کی سر اور لم معلوم کریں گے علت معلوم کریں گے نا ایسا کیوں ہر چیز کے اندر علت ڈھونڈنا اس کا لم ڈھونڈنا اس کا سر ڈھونڈنا یہ کیا ہو گیا کہ لوگوں میں سے عمل کی عادت اتباع کی عادت ختم یہ تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ شکو کو شبہ جڑ پکڑ رہے ہیں اور اس کا علاج کامیاب نہیں ہو رہا ایک لوگوں نے ان روحانی بیماریوں کو بیماری سمجھانی نمبر دو اپنے رائے اور فہم پر اعتماد کیا اور نمبر تین اتباع کی عادت کا اگر یہ تین باتیں چلتی رہیں تو آئندہ بھی فائدہ نہیں ہوگا لہذا اگر ہم کو کوئی اس قسم کا شبہ پیش آئے تو ہم کو چاہیے کہ ہم کسی ماہر مستند کے پاس جا کر کے اس کا ویسا علاج کریں جیسے اپنے جسمانی ماہر کا علاج کرتے ہیں اور اگر ایک جگہ سے ہم کو اطمینان تسلی نہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں اور یہاں تک نہیں ہوتا ہم اللہ سے مانگو ختم جائے گا اور دوسرا اپنے آپ کو آل نہیں سمجھنا چاہیے اپنی رائے اور اپنے فہم پر جو دماغ کرتا ہے ذرا اس کو ڈیڑھ ہوشیار کہا جاتا ہے ڈیڑھ ہوشیار کا مطلب آپ کے ذہن میں ہے ڈیڑھ کا مطلب یہ کہ ایک تک تو ہوشیار چلا یہ ایک میں تو ہوشیاری ختم ہو گئی تو یہ آدھے میں کیا چلا ہے؟ یہ آدھے میں حماقت چلی ڈیڑھ ہوشیار کا مطلب ہی ہے اس لیے جو آدمی اپنی راہ کو سب کچھ سمجھتا ہے یہ حقیقت میں بے حقوق ہے اپنے رائے نیت اعتماد کرنے چاہیے اور حضرت میں آپ کو مناسبت سے ایک بات بتا دوں دیکھو علم کورسوں کا نام نہیں ہاں یہ بات آپ اچھی طرح کریں علم کورسوں کا نام نہیں ہے علم تو صحبت کا نام ہے صحابہ کرام صحبت سے صحبت میں جو علم آتا ہے اس میں حقیقت علم آ جاتا ہے اور جب صرف کورس پڑھتے ہیں اور کورس کے نتیجے میں ڈگری مل جاتی ہے تو بس کاغذ کاغذ ہی بیچ میں رہتا ہے الفاظ ہو جاتے ہیں بس لفاظی جلتی ہے شیخ امین شنقیدی کا نام تو آپ سمجھ رات نے سنیں شنقید کے علماء بڑے پختہ علماء ہوتے ہیں بریتانیہ میں اچھا وہاں ان کا جو طریقہ علم ہے نا وہ زیادہ حفظ پر چلتے ہیں اس لیے موریتانیہ کے لوگ اگر کسی کے پاس علم کا کچھ معتدبی حصہ محفوظ نہیں ہے حفظ نہیں ہے اس کو عالم بھی نہیں مانتے تو ان کو احادیث قوامیس یعنی جو عربی معاجم ہیں یہ ان کو یاد ہوتا تو شیخامین شنقیتی آ گئے سعودی میں تو اس وقت غالبان شیخ بن باس اس کے چانسلر تھی مدینہ یونیسٹی کے تو انہوں کسی نے خبر دی دی کہ آدمی آیا ہوئے ہیں باہر ہے علم کا چھوٹ نہ جائے تو وہ رمضہ وہ آگئے شیخ حمین کتاب نے دیکھی ہے ازوال بیان کی تفسیر القرآن بالقرآن نو جلدوں میں ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے اگرچہ انہوں نے خود پوری کی نہیں ایک قصہ تک کی وہ آدمی ان کے شاگرد نے پوری کی شیخ عطیہ سالم نے پوری کی تو وہ وہ ہوتے تھے وہاں پر اچھا اور جون کے ساتھ جو یونیورسٹی میں پڑھانے والے جو ہوتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں وہ سب دکتورہ کیے ہوئے دکتور فلان, فلان فلان تو شیخ سے پوچھتے شیخ آپ کے پاس شہادت ہے ڈگری کو شہادت بولتے ہیں نا تو پوچھتے تھے شہادت ہے آپ کے پاس تو فرماتے تھے میرا علم میری شہادت آپ کو کس موضوع میں بات کریں اچھا پھر لوگوں ان سے پوچھتے تھے کہ شیخ جو شہادت الزور ہوتی ہے یہ کیا ہے شہادت الزور تو شیخ فرماتے تھے تمہاری ڈگریاں تو یہ تو اس لیے علم اصل میں یہ آتا ہے زندہ مجالس سے آج میں یہ جو چیزیں یاد ہو گئی نا اب لوگوں نے مجالس علمیہ میں جانا چھوڑ دیا علمی مجالس میں جانا چھوڑ دیا اور ان بے جان آلات کو قائم مقام بنا لیا زندہ استاذوں کا اس لیے ان کو وہ پورا ماحول نہیں ملا وہ پوری چیز نصیب نہیں اس لیے اس کو آپ ایک وسیلے کے درجے میں رکھیں اس کو اصل نہ بنائیں علم آئے گا آپ کو اسی انہی مجالس سے آئے گا اور انہی میں سے آپ بیٹھیں گے پورے ادب کے ساتھ تب آ جائے تو میں کہاں سے انتقال میں کہاں سے کہاں چلا گیا حضرت یہ بات کہاں سے کی میں نے نہیں سوبت کی بات بھی بیچ میں آ گئی کسی من ہاں تو بہرحال یہ تین اسباب بیان کیا حضرت طانوی رحمۃ اللہ نے کہ اس کی وجہ سے یہ پیش آتے ہیں اور اس کے بعد حضرت طانوی اللہ نے اس کتاب کے اندر سات اصول بیان کیا وہ سات اصول سے تقریباً تمام شبہات کا جواب ہوئی سات اصول میں مختصراً آپ کے سامنے اصول دوہراتا ہوں واقعی تو یہ مستقل ہے شروع میں ایک مقدمہ ہے حکمت کے بارے میں حکمت ویسے تو نام ہے اس علم کا کہ جو دنیا کے اندر موجود چیزوں کے واقعی حالات ہیں ان سے باضر یا یعنی جتنا موجود ہیں نا دنیا کے اندر فلسفہ اور حکمت جو بیان ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے کہ منطق میں جو ذہنی چیزوں کا بیان ہوتا ہے اور فلسفہ میں خارجی چیزوں کا بیان ہوتا ہے بس ہو گیا اچھا ویسے میرے ہاتھ میں یہ بہت ہو گیا ایسا نہ ہوگی وہ ہاض سے زیادہ ہو جائے صحیح ہے نا اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اللہ فرماتے